الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <قسم> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقالا تبارك الله في مقامنا ان علّیا اللّہ فن علیہم ولون الین آمن وقان یا تقون میں نے اشارہ کیا کہ وہ آیت اوپر لکھی ہوئی صدق اللہ محبت سے شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت و شوق میں دروشیف کا تحفہ بھی نے اللہ محمد صلی اللہ علیہ دینا محمد دینا محم ال وبارک وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ دینا محمد دینا محمد وبارک وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ دینا محمد دینا محمد وبارک وسلم اللہ ان اللہ بشیر میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ یہ ہمارے حضرت دامت برکاتوں کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا مرضی ہے مولا کہ اللہ کی مرضی سب مرضیوں سے اوپر ہے تو ہمارے مشحق کا طریقہ ہے کہ دل دماغ صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ ہم بھکاری ہیں گداگر ہیں ہمارے دل میں کچھ ڈال دیں کہ ہم دیکھنے والوں کے گوش گزار کچھ کر دیں تو ہم یہی اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جو میرے فائدے کی اور ان لوگوں کے فائدے کی چیزیں وہ میرے منہ سے نکلوا دیں اور ایسی توجہات ڈلوا دے کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں گرم ہو جائیں اور موم ہو جائیں جیسے حضرت نے حید پڑھی یا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہاں امر کا سی گئے حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کام کو ضرور کرنے تو سچوں کے ساتھ اکرام، ان کے وارثین اور علم، علماء امت جو بعمل علماء ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو سا بے نسبت ہیں جو عشق و جنون کی چنگاری جن کے دل میں بھڑک رہی ہے ان کے ساتھ ہو جو. کیونکہ ان کو مائیت الہی حاصل ہے ان کی برکت سے آپ کو بھی معیت الہی حاصل ہو جائے گی لوگ کہتے ہیں ہمیں محبت ہے بھائی صرف محبت نہیں چاہیے محبت کی شدت چاہیے قرآن بتا رہے وزین آمن اشد حب اللہ مومن وہ ہوتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی شدید ترین محبت ہوتی ہے سپر ڈگری تفضیل کا سی گئے اشد شدید کی تیسری ڈگری اشد ہوتی ہے اور تفضیل کا سیگا اشد بنتا ہے اس لیے ماں باپ اولاد بیوی بچے سب چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کس کی ہو اللہ, اللہ اس لیے کسی نے محبت کی تعریف کی ہے محبت کس کو کہتے ہیں فرمایا محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں ہے محبت ہوتی ہی شدت والی ہے جس میں شدت نہ وہ محبت نہیں ہوتی صرف محبت کا نام ہے وہ کام کی محبت نہیں ہے نام کی محبت ہے تو اس لیے قرآن نے ہمیں بتایا کہ شدید ترین محبت ہوگی تو تم مرد مومن بنو گے کامل مرد مومن بنو گے اگر محبت میں کمی رہ جائے گی تو ایمان یقین میں بھی کمزوری آ جائے گی تو اس لیے محبت اس لیے فرمئے اعلیٰ اولیا اللہ فن علم کہ خبردار بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا آگے اسی آیت کا جڑا ہوا حصہ ہے فرمیا بن اولیاء اللہ بنتے کیسے ہیں آمن وقانو وقانوا تقن جو ایمان کامل کر لیتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایمان اور تقوی ایمان کا کم از کم درجہ حدیث میں آتا ہے کہ جب برائی کو دیکھ کے دل میں آپ اس کو برا سمجھیں ذالک کا اظف یہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ اور ایمان کا سب سے اعلی درجہ سنیں ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے بے چین ہو جو بندہ اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے بے چین ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا سب سے عالی درجہ نصیب فرما دیتا ہے اس لئے فرمائے کل انکان آباؤکم وابناوکم واخوانکم وازواجکم واشیرتکم وموالن اک طرف تموہا ومساکن تکشونہا ومساکن تردونہا حبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی فتربسو حتیاتی اللہ ویمر واللہ لا یحد القوم الف یہ تمہارے باپ تمہارے بیٹے ہے جی تمہارے بیویاں، یہ تمہارے سامان تجارت اور یہ مکان جنس کے گھاٹا پڑنے کا تمہیں خطرہ یہ ساری دنیا کی چیزیں اگر تمہیں اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے کہ تم نے دنیا کی چیزوں کو اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ پیارا سمجھا اور جو ایسا کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا اور فرم اللہ فرماتے ہیں میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ آیت آئینہ ہے اس کی روشنی میں اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انی آیا اگر ایک آیت آتی ہے کہ اس آیت کو ہر بندے تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہر بندہ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے کہ میں کس درجے میں ہوں ایمان کے ہوں کہ کسی کو بیوی روک رہی ہے کسی کو مال پیسہ روک رہا ہے کسی کو کیا چیز روک رہی ہے تو اس لیے ایمان یقین تب بنے گا جب ہم ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس لیے مفسرین نے فرمایا لن تنا لاتن الفقومی تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے سب سے پیاری چیز اللہ کے نام پہ قربان نہیں کر دیتے اب کون سی پیاری چیز ہے کسی کے لیے کیا چیز ہے کسی کے لیے کیا چیز ہے تو اس لیے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نے اپنی سب سے پیاری چیز کو اگر وقت آیا اللہ نے مانگا مطالبہ ہوا تو میں اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے نام پہ قربان کروں گا بلکہ اگر اللہ کے نام پہ بکنا پڑا تو میں بک بھی جاؤں گا ان اللہ تعالیٰ نے فرمیا بے شک اللہ تعالی نے مومنوں کو مومنوں کے مال اور جان کے بدلے کو اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کو خرید لیا ہے کہ جنت دوں گا اور ان کا جان اور مال اللہ نے خرید لیے اس لیے کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے میں تو سمجھتا تھا کہ پٹھان شیر نہیں سمجھتے لیکن آپ نے پڑھے ہیں تو میری طبیعت بھی اس طرف راغب ہو گئی ہے کہ نہیں بعض اوق لوگ ہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس, لیے اس لیے کسی نے کہا کہ اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کے نام پہ جب تک بکے نہیں تھے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو انہیں خرید کر ہمیں انمول کر دیا کہ ہمیں قیمتی بنا دیا اللہ نے تو اللہ تو ہمیں خریدا ہے سبحان اللہ کیا عجیب و غریب لفظ ہے وَمَن مَن مرضا مرضات اللہ اور جس نے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا اس لیے علامہ اقبال نے ایک عجیب چیز کہی ہے لاکھ روپے سے قیمتی شیر کہا فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے اللہ اپنے جسم کو فرمایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جسم کو آئینے سے تشبیلی ہے فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ماشا ماشا ماشا کہ اگر جسم کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے تو اللہ اس کو قبول کر لے گا تو بچا بچا کے نہ رخ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ اگر آپ اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آپ کو قبول کر لے گا وہ جان تو جان اگر آپ آنسو اللہ کے نام پہ قربان کر دیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ میں رات کو خوب رویا خوب رویا میرے رات کے آنسو کو اللہ نے ایسے قبول کر لیا جیسے کوئی موتیوں کو قبول کر لیتا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی کریم ذات ہے نا اس نے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے کترے جو تھے میرے ارکے انفال تھے کہ میرے ندامت کے آنسو اللہ نے ایسے قبول کر لیا جیسے کوئی موتیوں کو قبول کر لیتا ہے ہم روکے تو دیکھیں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد آتی ہے تو اس لیے بھائی اولیاء اللہ جو ہے یہ ایمان یقین سے بنتے ہیں اور ایمان یقین اللہ کی محبت سے بنتا ہے اللہ اکبر تو اللہ نے صرف اپنی محبت نہیں کہی اللہ کی محبت رسول کی محبت اور جان کی قربانی جہاد یہ ساری چیزیں جب ہوں گی پھر آپ کا ایمان کامل مکمل ہو جائے گا تو اسی لیے ہر بندے کو ذہنی طور پر قلبی طور پر تیار رہنا پڑے اور اپنے دل کو تول کے دیکھنا چاہیے کہ اگر مجھے کبھی اللہ کے نام پہ جان دینی پڑی تو میں جان دے سکتا ہوں کہ نہیں حضرت سیاء اللہ شاہ بخاری اللہ علیہ جب جیل میں تھے انگریزوں کے زمانے میں ان کو کسی مقدمے کے سلسلے میں کیونکہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف تقریر کی تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جی اس کو ان کو پھانسی لگ جائے گی حضرت فرمان لیں گے میں اپنے کھاتے سے جہاں قید کیا ہوا وہاں سے نکلا اور پھانسی گھر کی طرف گیا اور میں نے پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے میں ڈال کے دیکھا اور پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کیا اس کو گھبراہٹ ہوئی ہے بے چینی ہوئی ہے وہ ڈرا ہے تو کہ لیں گے میں نے پھندا جب اپنے گردن میں ڈالا تو میرے دل کو کوئی ڈر محسوس نہیں اور میرے دل نے کہا میں اللہ کے نام پہ جربن جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوں تو جو مومن ہوتے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کی جانچ پڑھتال کرتے ہیں یہ نہ کہ جب دان جان دینی کی باری آئیں تو جی ہم تو جا رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لئے ایک بات سمجھاتا ہوں کہ مجنون لیلہ کے شہر میں گیا وہ پاگل ہو گیا ایک عورت کے پیچھے تو اللہ علیہ روم نے ہی لکھی ہے مصنوعی میں تو وہ ادھر قریب جا کے بیٹھ گیا خط کتابت ہونے لگی وہ اس کو صبح کے وقت چوری چائے جو بھی اس کی خدمت کر سکتی تھی بھیجتی تو ایک دن ایک چوری مل رہی ہے جب بندہ اس کو چوری دینے آیا کہ میں ہی مجنوں مجھے دے دو وہ کھا لیا دیکار لے لیا دو تین چار دن گزر گئے کوئی سلام پیغام نہیں ہوا تو لہلا کو فکر پڑ گئی کہ یہ کون ہے تو اس نے وہ چوری بھی بھیجی روٹی بھی بھیجی اور ساتھ ایک چوری اور پیالہ بھیجا کہ مجنوں کو کہنا کہ ایک پیالہ خون کا بھی مجھے چاہیے اپنی ران کاٹ کے نکال کے دو اس نے جب چوری کھائی نا جالی مجنوں نے چوری کھانے والے مجنوں نے جب چوری کھالی لی ڈکار مار اس نے کہا جی وہ لا کہہ رہی تھی ادھر سے خون کا پیالہ بھی دے اس نے کہا بھائی ہم تو چوری کھانے والے مجنو ہے خون دینے والا مجنوں وہ آگے بیٹھا ہے ہم تو چوری کھا سکتے ہیں خون نہیں دے سکتے تو آج کل مسلمان بھی چوری کھانے والے مجنو بنے کہ جو بھی مشکل ہے مصیبت ہے مولوی قربانی دیں مولوی قربانی دیں اور جب بھی کوئی کھانے پینے کی باری آئے تو پھر ہم جی پہلے اسلام ہر بندے سے قربانی ہے اللہ نے نبیوں سے قربانی لی صحابہ سے قربانی لی ولیوں سے قربانی لی کیا ہمیں چھوڑ دیں گے یاد رکھیں ہر بندے کی زندگی میں تین سٹیجز آتی ہیں تین درجے آتے ہیں پھر وہ صحیح کامل مرد مومن بنتے ہیں سب سے پہلے ذکر فکر سوچ بچار کڑن کا دور غار حرا کا دور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے تھے کہ یہ قوم شرک کر رہی ہے گناہ کر رہی ہے ذکر فکر کرتے تھے بعض کہتے ہیں مراقبہ کرتے تھے بھائی خلوت میں بیٹھتے تھے خلوت میں بیٹھنے پہ تو سب راضی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں بیٹھتے تھے اس کے بعد حکم ہوا کہ لوگوں کو کلمے کی دعوت دو ایمان کی دعوت دو تو تیرہ سال مکی دور کلمے پر ایمان کی دیو دعوت ہے مکی دور قربانیوں کا دور ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں مارے کھائیں کوئی گالیاں دے رہے ہیں کوئی کیا تکلیف پہنچا رہا ہے کوئی کیا تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ تیرہ سال مکی دور قربانیوں کا دور اور پھر دس سال فتوحات کا دور مدنی دور فتوحات کا دور ہے کیونکہ اور پھر فتوحات شروع ہو گئی تو یہ ہر نبی ہر ولی اور ہر مومن اور ہر جو اسلام نافذ کرنا چاہے ملک میں اس کے اوپر یہ تین منزلیں آتی ہیں کہ پہلے وہ پلانک بنائے گا سوچو فکر کرے گا غور و غور خوض کرے گا غار ہرا کا دور پھر مکی اور قربانیوں کا دور اور تیسرا درجہ فتوحات اور سہولتوں اور جو ہے آسانیوں کا دور آئے گا اسی کو اکبر نے کہا خدا کی قدرت دیکھو کیا بات ہے اور کیا پہلے ترتیب کو دیکھو اللہ نے نبیوں کے لیے ترتیب نہیں بدلی تو ہمارے لیے بھی ترتیب نہیں بدلیں گے تو پھر خدا کی قدرت دیکھو کیا بات ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے گارے ہیرا پہلے اللہ یہ بدر سے غار ہرا پہلے نظر آ رہا ہے غار ہرا کا دور پھر قربانیوں کا دور مکی دور پھر فتوحات کا دور اور آج مسلمان چاہتے ہیں پہلے مدنی دور آئے فتوحات کا دور سہولتوں کا دور مزے آئیں مسئلے سارے ہمارے حل ہو جائیں پھر ہم نیک بنیں گے بعد میں کہتے ہیں اچھا قربانی کرنی پڑی بھی تو قربانی کریں گے اور سوچو بچار بعد میں کریں گے بھئی جب اللہ نے نبیوں کے لیے ترتیب نہیں بدلی تو ہمارے لیے ترتیب بدل دیں گے تو یہی ترتیب ہے کہ پہلے غارے ہرا کا دور آئے گا پھر قربانیوں کا دور مکی دور آئے گا اور پھر مدنی دور آئے گا ہر سالک کے لیے بھی اسی طرح آتا ہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ پہلے ذکر فکر کا دور ہوگا ذکر فکر مراقبے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا بس بیٹھتا ہوں نیند آ جاتی ہے اون آ جاتی ہے مراقبے میں لوگ کہتے ہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ میں آنکھیں بند کروں گا اور جنت الفردوس میں پہنچ جاؤں گا تو بھائی ایسا تو نہیں ہوگا ہم نے پانچ سال تھوڑا ذکر کیا اپنے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت پانچ سال ہو گئے ہیں سے کیے ہوئے کبھی کوئی خواب بھی نہیں آیا خواب میں چوہا بھی نظر نہیں آیا تو یہ تو مجھے تو لگ رہی ہے ترقی نہیں ہو رہی تو حضرت نے مجھے خط کا جواب دیا مریض کو نظر مریض کو نظر آنا ضروری نہیں کہ اس کو شفا ہو رہی ہے ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس کو شفا ہو رہی ہے اور پھر فرمایا بعض اوقات بہار کا موسم ہوتا ہے بعض اوقات خزاں کا موسم ہوتا ہے فرمایا خزاں کے موسم میں پتے پھول ہر چیز جھڑ جاتی ہے اس وقت تنہ موٹا ہو رہا ہوتا ہے شاخیں موٹی ہو رہی ہوتی ہیں جب بہار کا موسم آئے گا پتے پھل پھول سب کچھ نکل آئے گا تو اس لیے شروع میں سالک کے اوپر خزاں کا دور ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے بیت ہوتے ہی بس مجھے خواب نظر آ جائیں اور مجھے حضور کی زیارت ہو جائے جنت الفردوس سے میں چکر لگا کے آؤں روز تو ایسا تو نہیں ہو سکتا شروع میں تو اللہ آزمائش کرتے ہیں کہ یہ چوری کھانے والا مجنو ہے یا خون دینے والا مجنو ہے ضرور ضرور ہم تم کو آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان مال کی کمی سے لیکن صبر والوں کو بشارت دے دے صاف قرآن کی آیات تو اللہ آزماتا ہے ہر دور میں ہر کسی کو آزماتا ہے سب سے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی انبیاء اکرام. جب اپنے پیارے بندوں نبیوں کو اللہ آزماتا ہے کیا ولیوں اور عام لوگوں کو نہیں آزمائے گا تو صاف اللہ نے لکھ دیے کہ میں آزماؤں گا لیکن امتحان بھی خود لوں گا نمبر بھی خود لگا کے پاس کر دوں گا یہ شکر ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا کہ نمبر لگاؤ اللہ امتحان بھی خود لیتے ہیں اور نمبر بھی خود لگاتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جس پہ چاہیں قطب اعلیٰ نفس الرحمہ میں جس پہ چاہوں خصوصی رحمت کر دوں اللہ اکبر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ادھر دیکھ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس پہ الزام لگتا ہے پھر مقدمہ چلتا ہے جرم ثابت ہو جاتا ہے بالفرض اگر اس مجرم کو کوئی معاف بھی کر دے تو انعام اس کو کبھی کوئی نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بندہ توبہ معافی مانگ لیتا ہے اپنے ایمان یقین کو پھر تازہ کر لیتا ہے نہ صرف میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اس کے جرم کو نہ صرف معاف کر دیتا ہوں بلکہ اس کو انعام بھی دیتا ہوں اولائے کا یبدل اللہ حسنات کے اس کے گناہوں کو نیکیوں کو میں بدل دیتا ہوں اللہ اکبر کبھی رہی اللہ ہی کا حوصلہ ہے کسی بندے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا وا مزید ایک جگہ فرمائیں کہ جو بندے کے عمل ہوں گے میں اس پر اس کو زیادہ دوں گا اس کے جتنا اس نے عمل کیا اس کو دوں گا اور ساتھ کہا وہ لدئی مزید اور مزید بھی دوں گا تو میں تو دعا کرتا ہوتا ہوں یا اللہ عملوں کے برابر جو آپ نے اعمال کا دینا ہے نا اجر وہ نہ دیں ہمیں تو لدئی نہ مزید دے تو جو خود اللہ دے گا وہ تو سپیشل چیز ہوگی نا اور اللہ کا تو بھائی قلیل بھی کثیر ہوتا ہے دیکھیں ایک نقطہ بیان کر دوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر کہ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے کے برابر نہیں کہا ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اللہ کا بہتر بھی بہترین ہوتا ہے اور کتنی بہتر ہے ہمیں نہیں پتا کتنی بہتر ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے انڈیا میں رہتے تھے اور بعض نیک لوگوں کی بیویاں تھوڑی گساخ بھی ہو جاتی ہیں ان کی شرافت کا اٹھاتی ہیں اب وہ ایک دن گھر آئے عبادت کر کے مغرب کا وقت بیوی نے کہا جی آپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں مجھے چائے کی چائے کا وہ فکر لگا ہوا ہے آپ تو سمجھتے ہیں اچھی طرح کیونکہ چائے پینے والے تو سمجھتے ہیں کہ چائے کی کیا لذت ہوتی ہے تو اس نے کہا جی گھر میں گڑ نہیں ہے اور آپ ادھر بیٹھے مجھے چائے پینی انہوں نے کہا اللہ دے گا انہوں نے کہا اللہ جب بھی دے گا مجھے تو ابھی چاہیے گرم پانی میں انہوں کہا مجھے ابھی چاہیے تو حضرت واپس گئے مسجد اور جا کے دو نفل پڑے اللہ کے اگے دعا کی رو پڑے کہ یا اللہ یہ مانتی نہیں ہے پیچھے پڑ گئی ہے اور ہر چیز تیرے قبضے میں ہے یا اللہ ایک پاغوڑ دے دے ایک پاغوڑ دے دے ایک پاغوڑ دے دے ایک پاغوڑ دے دیتے ان کو آنسو نکل ائے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دعا قبول ہو گئی وہ گارا یار گرم پانی لاؤ اس سے نا گلا ٹھیک رہتا ٹھنڈے پانی سے گلا جام ہو جاتا ہے دروش پڑ اللہ اعلیٰ سینم من والا سینم من تو انہوں نے دعا منہ پہ ہاتھ پھیرے اور محسوس ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لیا اب وہ گھر آئے اور گھر آ کے جو پہلا کمرہ کھول کے دیکھا اللہ اکبر کبیرا پورا گڑ سے بھرا ہوا دوسرا کمرہ تیسرا کمرہ اس نے دیو بیوی ادھر آ دیکھ اللہ نے کیسی مہربانیاں کر دی ہیں تو وہ جو دیکھے تین کمرے تو حیران کہ اتنا گڑ میں نے سر میں مارنا اب وہ حیران کہ یہ ادھر بھی نہیں مانتی ادھر بھی نہیں مانتی تو انہوں نے بند کر کے مراقبے میں کہا کراؤ کو کو نہیں ہے یہ اللہ کا پاؤ ہے اور اللہ کا پاؤ مجھے کیا پتا کتنا بڑا ہوتا ہے تو میں نے تو پاؤ گوڑی مانگا تھا اللہ نے اللہ نے تین کمرے دے دیے یہ اللہ کا پاؤ ہے یہ میرا پاؤ نہیں ہے اسی طرح میں کہتا ہوں اللہ کا بہتر بھی بہترین ہوتا ہے اور اللہ کا قلیل بھی کثیر ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ بڑا کریم ہے ہے فعال وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے تو ہم ایمان ایمان کامل مانگے اور اللہ کے پیچھے پڑھ کے مانگیں ایک ہوتا دو چار دفعہ مانگ کے کہتے ہیں جی دعا کو بولی ہوئی ہائے ہائے ہائے کسی نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ ایک بندہ بار بار دعا کر رہا ہے بار بار دعا کر رہی ہے دعا قبول نہیں ہو رہی فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ بندہ اتنی دفعہ دعا کر رہا ہے آپ قبول نہیں فرما رہے فرمائے اس بندے کی آواز مجھے اچھی لگ رہی ہے سننے کے لیے اللہ عاشقوں کی آواز بھی اللہ کو اچھی لگتی ہے تو اس لیے بھائی تو یہ بار بار ایمان کے لیے ربنا آتمے لنا نورنا وغفر لنا پھر لانا ان نہ کا یہ آیت مکتوبات امام ربانی میں اتنی کثرت سے لکھی ہوئی ہے کہ میں حیران ہوں بار بار اس آیت کو اللہ نے امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اس میں ایمان کے کامل تمام ہونے کے لیے دعا اور نور نسبت نور ایمانی نور قرآن نور نماز جتنے نور ہیں ان سب کے کامل ہونے کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ سارے نوروں کو کامل کر دیتا ہے مماقا اللہ بزیز اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے نہیں ہوتی بھائی آپ ٹھنڈے ہیں ٹھنڈا لاتے ہیں مجھے گلا ٹھنڈا ٹھنڈے پانی دے پھر کر سکوں گا انشاءاللہ جلتے نہیں ہیں ہم دوشی پاڑ اللہ سینم سینم اللہ اکبر کبیر تو ایک ایمان یقین اور دوسرا کیا فرمایا اولیاء اللہ کیسے بنتے ہیں اللہ اور دوسرا تقوا اختیار کرتے ہیں آج ایمان یقین کی بڑی کمزوری ہے ذرا سی بات پہ لوگ بک جاتے ہیں دس روپے کے پیچھے سو روپے کے پیچھے بک جاتے ہیں اور کئی لوگ جنوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ میں خود حیران ہوں میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, کہ جی ہمارے اوپر کچھ ہو گیا ہے میں نے کہا کیا اچھے بھلے تو آپ نظر آ رہے ہیں کوئی جن چڑھ گیا میں نے کہا جن اتنے فارغ نہیں ہے کہ آپ کے لیے بیٹھے پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کیا جنہوں نے ہائی جہاز بنائے فیکٹریاں بنائی فون بنائے ریل گاڑیاں بنائی انہوں نے تو کچھ بھی بنایا وہ ہم سے ڈرتے ہیں ہم ان سے ڈر رہے ہیں جن انسانوں سے ڈرتے ہیں اور ہم جنوں سے ڈرتے ہیں جس بندے کو دیکھا جی جن آ گیا اللہ اکبر کبیرہ یہ ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ عقیدہ کہ جنوں سے ڈر رہے ہیں جنوں سے کیا ڈرنا کیا قرآن جنوں پہ نازل ہوا انسان پہ نازل ہوا میرے نبی کے قرآن کو جنہوں نے سنا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اِنَّا عجبا. کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنے. اِنَّا عجبا. الرشد ہم مومن بن گئے ایمان لے آئے ہیں. اور ہم جو ہے جنوں سے ڈر رہے ہیں. ایمان کو کامل رکھو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اس لیے کہ کچے مک... کچے عقیدے دل میں نہیں رکھنے چاہیے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں دے سکتا اس لیے کسی نے کہا تو دل میں کبھی زوفے عقیدت کو جان دے اپنے عقیدے کو ضعیف نہ کرو تو دل میں کبھی عقیدت کو جان دے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے वा, वा, वा, वा, वा, वा. کہ اگر اللہ نہ دے تو کوئی کیا کر سکتا تو جنوں سے ڈر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرا حیرانی ہوتی ہے مجھے تو ہمارا بچیوں کا مدرسہ اور عورتیں تو خصوصاً جنوں سے زیادہ ڈرتی ہیں بس ذرا سا شبہ پڑھ جائے رات کو کوئی دروازہ ہل جائے تو اس جن بھائی جہاں قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی جنہوں نے مرنا ہے وہاں آ کے کجی جنوں سے ڈر رہے ہیں اور ادھر سے ٹی وی والوں نے ڈرامے جنوں والے بنائے ہوئے ہیں وہ چھوٹے بچے اس کو دیکھ کے ڈرتے رہتے ہیں اور ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو آٹھ دس واقعات ہوئے ہمارے مدرسے میں میں نہیں مانتا کہ جن ہم کچھ آ کے کچھ کر سکتے عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں پڑھی لکھی عورتیں سب کچھ ادھر دیکھا کرو کسی کو پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے بھائی اس کو جانے دو مسجد نا کرے گا وہ تو اس لیے جو جا رہا نا اس کو دیکھا نہ کرو انسان ہے اس کو کوئی تقاضا ہوگا تو اس کو تقاضا پورا کرنے دو اپنا آجائے جائے گا واپس تو دیکھ رہے کیوں جا رہا ہے بھائی اس کو کوئی ہوگا ہزاروں بندے کو تقاضے لگے ہوئے ہیں تو اس لیے جو جاتا ہے اس کو جانے دو ہمیں عاشق عاشق چاہیے آشک جو سننے والے محبت والے چاہیے یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں قانونی محبت ہوتی ہے ایک جنونی محبت ہوتی ہے تو ہمیں جنونی محبت والے لوگ چاہیے تو آپ جنونی ہیں تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ یہ جنوں کا خوف دل سے نکل جائے اور صحیح سچا, سچا اور سچا ایمان بن جائے <coughs> تو ہمارے مدرسے میں کئی واقعات ہوئے لیکن ایک میں گھر والوں کی کسی کی نہیں سنتا تھا کہ جن آ سکتا ہے ہمارے مدرسے میں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جن وین نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی تو ایک دن نا بارہ ایک بجے آواز آ رہی ہے بھاں, بھاں, بھاں. میرے گھر والوں نے اب انہوں نے جم جلدی سے فون ملایا کہ جی حضرت کوئی توجہ ڈالو ہمارے مدرسے میں تو جن آ گیا اور میں نے کہا پاگل مجھے دیکھنے تو دو کہلیں کہ نہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ جامع اٹھا کے لے جائے گا میں نے بچیاں ڈر رہی ہیں استاد ڈر رہی ہیں عورتیں تو پہلے ڈرپوک ہوتی ہیں جب تیسری دفعہ کیا تو میں نے کہا ان سب کو پردے میں کر دو کمروں میں میں ڈنڈا لے کے اوپر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کون سا جن پہلی منزل دوسری منزل دیکھی کچھ بھی نہیں تیسری منزل پہ میں جب گیزر کے پاس پہنچا نا تو گیزر کا بٹن کسی نے فل کر دیا تھا وہ بھاپ چڑھ رہی تھی اوپر سے ڈھکنا وہ جب بھاپ اوپر چڑھتی کہتا باں باں تو اب اب حضرت نے تھوڑی دیر بعد پوچھا ہاں جی کیا بنا آپ لوگوں کا جی گیزر کا ڈھکنا ایسا ہو گیا تھا تو پھر حضرت نے ہم سے پوچھا تمہارے گیزر جن کا کیا حال ہے ہاں یہ ٹھیک تو یہ حال ہے وہم شک ٹیکنیکل ٹیکنیکلی فالٹ اس کو جن بنا دیتے ہیں اسی طرح وہاں ہمارے مدرسے میں کوئی مانگنے والی آ گئی اور میرے گھر والے اس اس کے پاس بیٹھے کہ, کہ یہ تو اس نے تو نے ایسے ہاتھ کر لی ہیں تو وہ کہہ رہی مجھے پری چڑھ گئی ہے میں نے کہا لوگوں کو جن چڑھتے ہیں اس کو پری چڑھ گئی ہے میں حیران میں کتاب پڑھ رہا تھا میں نے کہا چھوڑا ایسے ہی ہوتا ہی رہتے ہیں تو پھر وہ آئی کہ نہیں جی آپ مانتے نہیں اس کا برا حال ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اچھا میں نے کہا میرا پردے لگا ہوا میں نے کہا پردے کے پیچھے لے کے اس کو وہ پردے کے پیچھے لائی میرے ڈنڈا میں نے تین چار دفعہ کھٹ خٹ کھٹکھٹایا میں نے کہا مکر میرے سامنے نہیں چلے گا میں سب کو جنوں اور پریوں کو جانتا ہوں سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے کہ اصل میں میرے خامن کچھ کرتے نہیں غریب ہیں تو میں نے اپنے اوپر پری چڑھا لی تاکہ کچھ دے دے مجھے جی ان قید کنہ عظیم بے شک تم عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہوتا ہے اور شیطان کے مکر کے بارے میں کیا کہا ان قیدان کہا نہ ضائع شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے اور عورت کا مکر عظیم ہوتا ہے قرآن کا نقطہ ہے اور اس سے ہم ڈر ڈر کے اپنے ایمان خراب کرتے ہیں تو میں نے یہ کچھ واقعات اس لیے سنائے کہ اندر سے یہ نکال دے خوف کہ اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس لیے سالکین کو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ شیطان سب سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے سالک سے ڈرتا ہے کیوں اس کے پاس ایٹم بم سے خوفناک ہتھیار ہے اور ذکر اللہ کا نام ایٹم بم سے زیادہ خوفناک ہے شیطان کے لیے قرآن کہتے اللہ کہ شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور ان کو اللہ کا نام بھلا دیا مارے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی ہائی جیک کرائی جہاز ہائی جیک کرے تو اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے جب کمانڈو ایکشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے کیا چھینتے ہیں اسلحہ چھینتے ہیں تو شیطان بھی جب انسان کے اوپر کمانڈو ایکشن کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا چھینتا ہے ذکر بھلا دیتا ہے اس کو اللہ کا نام بھلا دیتا ہے اس کو پتا ہے کہ سب سے خطرناک ہتھیار میرے لیے کیا ہے ذکر ہے یہ قرآن کی ایت ہے استام شیتان فانسا ذکر اللہ شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر بھولا لیا اور ان پر قابو پا لیا تو اس لیے کسی حال میں اللہ کو نہ میں سے نہ ہونا تو یہ ہر وقت ضروری ہے تو ذکر جو ہے نا بندے کے ایمان یقین کو بناتا ہے نماز پانچ وقت پڑھنی ہے روزے ایک دفعہ مہینہ رکھنے حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے لیکن جب ذکر کی باری آئی تو کیا فرمایا ہر وقت کرنا ہے ہاں پاک ہے ناپاک ہیں جو مرضی ہے ناپاک بھی ہوں تو زبان سے نہیں دل سے ہر وقت ذکر وقوف قلبی رکھ سکتے ہیں اور اللہ نے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی حتیٰ کہ میدان جنگ میں گردنیں اتر رہی ہیں اس وقت پہ ہوگا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کی برکت سے خصوصی رحمت اترتی ہے تو اس لئے جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں اللہ بھی ہمیں بھول جاتے ہیں فَذْكُرُونِيْ عَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِيْ وَلَا تَقْفُرُونِ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ ہمیں یاد کرے گا جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اس ذکر کی قصرس سے پھر بندے کا ایمان یقین ٹھوس بن جاتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا کیوں اس کو میت الہی حاصل ہو جاتی ہے وہ بڑے بڑے کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ سب سے بڑے سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو پھر دنیا کی سب چیزیں ڈراتی اللہ اس لیے ہر حال میں بندہ اللہ سے ڈرے اس سے آپ کا ایمان یقین پکا ہوگا آپ چٹان کی طرح مضبوط ہو جائیں گے اور ایمان کے بعد پھر تکوا ہے تکوا کہتے ہیں داما یوریبک ایلا مالا یوریبک شک والی چیز کو چھوڑ دو جس میں شک نہیں ہے اس کو اختیار کرو شک والی چیز چھوڑ دو اس لیے قرآن میں سب سے پہلے کیا فرما ہے لار بفی کہ اس قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور حدیث میں ایک دعا سکھائی من یعنی شرک سے پہلے بھی نبی نے کس سے پناہ مانگی شک سے تو یہ شک کا دور ہے ذرا سو کوئی آپ کو شک ڈال دے گا آپ پریشان ہو جائیں گے کئی لوگ جو نا نمبر بنانے کے لیے کہتے ہیں حضرت آپ کمزور ہو رہے ہیں ہمیں کمزور نظر آ رہے ہیں ایسے خواہ بات بناتے ہیں میں نے کہا جناب اپنا اپنی آنکھوں کا جا کے اپریشن کرائیں میں اپنے آپ کو جوان محسوس کر رہا ہوں آپ کو... میں کمزور نظر آ رہا ہوں. خام خام بات بنا رہے ہیں اللہ کے بندے بیان کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم خربوں بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے ایمانت آ فرمایا تو مجھے کچھ ہو گیا کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ وہم جو ہے یہ بندے کے ایمان کا بیڑا گرک کر دیتا ایک دفعہ میں نے روحانی تصو کی کتاب پڑھی اور ایک دوست سے بھی واقعہ سنا کہ یہ شک اتنی خوفناک بیماری ہے کہ بندے کو اگر پانچ چھ دفعہ شک ڈال دیں تو وہ بندہ واقعی سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا کہ لیں گے کہ کچھ مہذب پڑھے لکھے تھے آج کل کے پڑھے لکھے بھی ڈاکو بن جاتے ہیں پڑھے لکھے ڈاکو تو انہوں نے کہا کہ آ یار بریانی پلاؤ اور جو ہے نا گوشت کھانا ہے اور بکرا لوٹنا کی سے تو کسی نے دیکھا کہ ادھر منڈی سے کوئی بندہ بکرا لا رہا ہے تو کہ لیں اس کو نا زبردستی نہیں چھیننا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے کہ خود بخود بکرا چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ نہ وقفے وقفے سے بیٹھ گئے ایک بیٹھ گیا پھر ادھر بیٹھ گیا پھر ادھر بیٹھ گیا جب پہلے کے قریب سے گزرا اس نے کہا oh, بابا, بڑا اچھا کتا لے کے آئے کیا کہنے اس کے تو کتنے کا آپ شکاری کتا لائے ہیں کتنے کا لائے? اس نے نہیں نہیں nah, nah, nah, nah. یہ تو بکرا کتا اچھا کہنے گیا میں بھول گیا اگلا نکلا خریدا یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہا واہ واہ واہ یہ تو بکرا دے دو مجھے وہ بکرا چھوڑ کے بھاگ گیا پانچ بندوں نے مجھے کہا ہے تو واقعی یار میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے یہ بکرا نہیں کتا ہے اب انہوں نے اس کو شک ڈال کے بکرے کو کتا بنا دیا آج کل ایسا ہی ہے کا نام ہی کالا ہے اور یہ اندر سے بھی کالے باہر سے بھی کالی باتیں کرتے ہیں اور اچھے بھلے بندے کو ہمارے پنڈی اسلام آباد میں جو ہے نا شک ڈال دیتے ہیں اور وہ میں ان کو کہتا ہوں اگر ان کے پاس اتنا ہی ان کا جادو چلتا ہے تو ذرا ایک جادو کشمیر پہ پھینکے نا تاکہ انڈیا کشمیر چھوڑ کے بھاگ جائے پھر ان کے جادو کا پتہ چلے گا کالا جادو میں نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے فٹ پاتھ پہ جو بیٹھے ہیں تو اپنے جادو کے زور پہ اسلام آباد کی کسی کوٹھی پہ کیوں نہیں قبضہ کرتے صرف جادو لوگوں پہ چلتا ہے جو پہلے وہمی ہیں ان کو اور وہمی بنا رہے اس لیے بھائی ایمان یقین اللہ کے اوپر پکا رکھو کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نے دے یہ جو آج کل نئے نئے لوگ ہیں نا جوانوں کو نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں کوئی اور بیماری ہوتی ہے بس جنوں کا نام لے دیتے ہیں تو اس لیے اس سے ایمان آپ کا پکا ٹھکا ہو جائے گا اللہ کی ذات پہ اور دوسرا تکوا پرہیزگاری کہ جس چیز میں جو ہے نا اللہ والوں کی صوبت میں بیٹھیں گے تقوی آئے گا یاد رکھے یہ تقوی خود بخود نہیں آتا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقویٰ سیکھا تابعین نے صحابہ سے سیکھا تبا تابئی نے تابعین سے سیکھا اسی طرح اولیاء امت نے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے سیکھا ایک بزرگ صحبت کی بڑی اہمیت بیان کرتے تھے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے تو انہوں نے کسی مرید نے کہا حضرت نو گل سناؤ روز ایک ہی بات سنا رہے ہیں اچھی صحبت اچھی صحبت اچھی صحبت تو انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا اچھا تم صحابی بن دو اس نے کہا میں صحابی تو نہیں بن سکتا صحابی <سحابی> <سحابی> تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کہ اچھا تابئی بھی, بھی نہیں بن سکتا جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھا فرمایا وہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ تابعین نہیں ہے اولیاء امت اللہ والے بن جاؤ کہا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں گا تو میں اللہ والا بنوں گا کہ میں جھک مار رہا ہوں تو میں بات سمجھ نہیں آ رہی روز میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے دیکھو ایک نقطہ اور ہے صحبت سے صحابی بنا ہے حالانکہ صحابی حاجی بھی تھے نمازی بھی تھے مجاہد بھی تھے اور جان دینا سب سے مشکل کام ہے ان کا نام مجاہدین پڑھنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیونکہ صحبت سب سے اہم تھی اس لیے صحبت سے صحابی بن گیا اچھا دوسرے نمبر پہ آئے تابعین وہ بھی حاجی تھے نمازی تھے مجاہد تھے لیکن وہ بھی مجاہدین نہیں کہلائے وہ بھی صحابہ کی صحبت کی برکت سے اتباع کرنے والے تابعین کہلائے اسی طرح تباہ تابعین بھی حاجی تھے نمازی تھے مجاہد تھے لیکن وہ بھی مجاہدین نہیں کہلائے وہ تباہ تابعین کہلائے اسی طرح اولیاء امت کے تک صحبت کے ذریعے اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں گے تو آج ہم صحبت کے کارن نہیں بھائی جتنی بڑے بڑے مشیک بڑے بڑے علماء کرام ان سب نے صحبت کے ذریعے احسان نسبت احسانی حاصل کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں زندگی میں ہر چیز میں خیر جاری فرما دیا اللہ اکبر کبیر ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے حضرت شیخ کے ایسے واقعات سنے دیکھے ہیں کہ محرام کسی زبانے میں حضرت امریکہ میں گئے بیان کیا اور مسجد سے ایسے بیان نکل کے کھڑے گاڑی والا آ رہا تھا ایک گاڑی چلاتی عورت آ رہی تھی تو ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا اس نے ایسے ایک دم دیکھا کہ یہ کون کھڑا ہے تو وہ گاڑی پیچھے موڑ کے لائی اور ساتھ والے سے پوچھا کہ ہوئی اس دیس؟ یہ کون آدمی کھڑا ہے کہ پگڑی ہے ہے ایسے سفیل لباس ہے تو اس نے سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ کافر ہے عملی نمونہ کھڑا ہے یہ اسلام کھڑا ہے اس نے کہا کہ اس کے چہرے میں اس کی پورے لباس میں اتنی کشش ہے اس کو کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے کچھ <تصفح> بولا نہیں کچھ کیا نہیں بس اللہ نے سنت لباس سنت شکل و صورت کا استعمال حضرت چالیس گھنٹے کا سفر کر کے جب روس گئے تو اس جگہ گئے وہاں کوئی بیالیس سائنسدان تھے بڑے بڑے جب روس ٹوٹ گیا سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ وہاں گئے اور ان سے ملاقات ہوئی تو ان میں سے ایک بندہ حضرت کے ایسے فوٹو بنانے آیا ہوا تھا اس نے جو دیکھا تو اس نے کہا ہے کہ اس بندے کو تو میں نے رات خواب میں دیکھا نے کہا فوٹو تو حضرت میں نہیں بناؤں گا اب مجھے کلمہ پڑھا پڑھ کے مسلمان کر رہے اور پھر ان چالیس بندوں کے سوالوں کے جواب دیا انہوں نے کہا کہ عیسائیت یہودیت کے بعد اسلام کی کیا ضرورت تھی حضرت نے ایسے پیارے جواب دیے کہ وہ سارے مطمن ہو گئے پھر جی آپ لوگ چار شادیاں کرتے ہیں یہ تو دے حیائی پھیلاتے ہیں تو حضرت فرمایا سوال درست کرو چار شادیوں کا حکم نہیں اجازت ہے حکم نہیں اجازت ہے اور آپ پاکستان میں سروے کر کے دیکھ لیں کوئی قلیل بندہ لاکھوں میں ایک نظر آئے گا جس کی چار شادیاں بلکہ چار شادیاں والا ہمیں تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا اگر اس کی زیارت کر لیں تو ہم حیران ہو جائیں گے تیری بڑی ہمت ہے بھائی کہ لوگوں سے ایک نہیں سنبھلتی تو چار سنبھال کے پھر رہ اسی لیے کہ تمہارے نبی نے انگریز ایک کہنے لگا تمہارے نبی نے گیارہ اتنی شادیاں کی ہیں نے کہا تیرے سے ایک نہیں سنبھلتی نبی نے گیارہ بیویاں سنبھال کے دکھائی نبی کی شان دیکھو کہ ساری بیویاں نبی سے راضی تھی تیرے سے ایک گوری راضی نہیں ہوتی حضور سے اتنی بیویاں راضی تھیں بہاد المنی یہ حضور کی شان ہے اللہ اکبر تو حضرت کو کہا کہ تم تو پھیلاتے ہو چار شادیاں کرتے ہو کہا اجازت ہے حکم نہیں ہے پاکستان میں جا کے دیکھ لو لاکھوں میں کوئی نظر آئے گا جس کی چار شادیاں اور پھر فرمائے اچھا میں اپنے سوال کا جواب بعد میں دوں گا تم بتاؤ شادی کرنے سے پہلے کتنی دفعہ تم زنا کرتے ہو ان کا رواج ہے کافروں کا انگریزوں کا ہم سو عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں پھر کوئی ایک عورت پسند کرتے ہیں اس سے شادی کرتے ہیں الٹا چور کو تم بے پھیلا رہے ہو کہ چال سو عورتوں کو خراب کرتے ہو اس کے بعد ایک سے شادی کرتے ہو ہم تو ایک ہی عورت سے شادی کرتے ہیں کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو چار شادیاں کرتے گا تم بے غیرتی پھیلا رہے ہو یا ہم بےغیرتی پھیلا رہے ہم تو نہیں ایسا کرتے ہم تو ماں باپ جو شادی ایک کر دیتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس طریقے سے ان کو سوالوں کے جواب دیتے رہے سوالوں کے جواب دیتے رہے حتیٰ کہ جب وہ سارے مطمئن ہو گئے کہلیں کہ حضرت آپ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے حضرت نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ فلاں پا جاؤ گے ان بیالیس کے بیالیس بندوں نے وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. تو بھائی یہ اولیاء اللہ کے تقوا ان کے ایمان یقین اور ان کی قربانیوں کی برکت ہوتی ہے کہ ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ بیالیس بیالیس سائنس دانوں کو کلمہ پڑھنے کی عطا فرما دیتا اللہ اکبر کبیرہ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں پوری اسلامی تاریخ میں جہاد کے ذریعے بھی اسلام پھیلا اور اولیاء اللہ کی خفیہ محنت کے ذریعے بھی اسلام پھیلا اور خصوصاً ہندو پاکستان میں تو اولیاء اللہ کے ذریعے اسلام زیادہ پھیلا ہے ذکر کی کسرت اچھی صحبت اور اس کی برکت سے جو ہے اسلام پھیلتے ہیں اور لوگ دل سے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلے تو ہمارے حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا تلوار تو مدینے میں چلی ہے مکہ میں تو کوئی تلوار نہیں چلی تیرہ سال تو وہ جو حضور کے گرد سو ڈیڑھ سو بندے اکٹھے ہو گئے تھے وہ کیسے کس تلوار کے ذریعے اکٹھے ہوئے فرمایا وہ اعلیٰ اخلاق کی تلوار کے ذریعے کٹھے ہو گئے تھے نقلا بے شک آپ سب سے اخلاق والے ہیں تو بھائی یہ جو اچھی صحبت ہے یہ بندے کو کامل کر دیتی ہے اور اس میں بڑے ہوتے ہیں ایک دفعہ ایک بزرگ جا رہے ہیں تو اسٹیشن کے اوپر کوئی بندہ نا سنگ ترے بیچ رہے یہ کنو سنگ ترے اس کو سنگترا بھی کہتے ہیں تو سنگ کہتے ہیں تعلقات کو سنگ ترے اچھے سنگ ترے تو وہ بیچ رہا تھا لے لو اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے اس کو حال چڑھ گیا اللہ اللہ اللہ کرنے لگ گیا لوگ حضرت آپ کو کیا ہوا دیکھو بڑی معرفت کی بات کر رہے سنگ ترے اچھے تعلقات لے کے بندے کو کامیاب کروا دیتے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے سنگ ترے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ لگ کے بندہ اچھے ہو جاتا ہے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک یہ راہ کہ ملنے والوں کے ساتھ راہ پیدا کرو تعلق پیدا کرو یہاں کمی رہ جاتی. اب دیسی آم ہے. آپ نے اس کو کلمی آم بنانا ہے کلم لگا کے ہلکا چھوڑ دیں اوپر ٹائٹ کر کے رسی نہ باندھ دے تو وہ کلمی آم بنے گا جب تک رابطہ مضبوط نہیں ہوگا دیسی آم کلمی آم نہیں بن سکتا اسی طریقے سالک جب شیخ کے ساتھ صحیح مضبوط ہوگا اس کو فیض ملے گا جو ہی کوئی بدگمانی کرے گا رابطہ کمزور کرے گا فیض کمزور ہو جائے گا اسی طرح یہ لائٹیں ہیں پنکھے ہیں یہ لائٹیں جل رہی ہیں باہر تار کھمبے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس تار مضبوطی سے لگی ہوئی ہے اگر ذرا سا وہ لوز ہو جائے کم ہو جائے تو یہ کرنٹ آئے گا نہیں کرنٹ آئے گا اسی طریقے سے سالک کو اپنے شیخ کے ساتھ پیر بھائیوں کے ساتھ ایسے مضبوط رکھنا رکھنا پڑتا ہے پھر جو ہے کرنٹ آتا ہے اس لیے فرمایا ماس صادقین ایسے پکے ہو جاؤ سچے والوں کے ساتھ اگر وہ دھکا دے کے آپ کو بھیجیں بھی پھر بھی نہ جائیں حضرت ثانوی کے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب ان سے کوئی بیعت بھی ہوگی کہ اٹھاؤ باہر چلو ٹھیکل جو خان کا تھا وہاں سختی تھی ذرا حضرت نے بہت دروازے کے پاس بستر بچھا لیا حضرت گزرے ایسے دیکھا غور سے کہ یہاں میں نے تمہیں نکال دیا کہا حضرت اندر آپ کی حکومت ہے باہر تو آپ کی حکومت نہیں باہر ہماری حکومت ہے <laughs> فرمایا اس در سے کہا جائیں گے آپ ڈانٹیں ماریں جو مرضی کہیں حضرت کو ترس آیا گیا کہا اچھا آجو واپس ہماری نرازگی عارضی ہوتی ہے کوئی مستقل نرازگی تو نہیں ہوتی ش شیخ تو کہتا ہے ذرا یہ, یہ, یہ خوبصورت نہیں ہوتا ہمارے حضرت سے کسی نے کہا حضرت میرے سے ابی ادبی ہو گئی گستاخی ہو گئی تو جو ہے آپ دل سے معاف کر دیں کہا اے اللہ کے بندے ہم دل سے ہی معاف کرتے ہیں ہم کوئی منافق نہیں کہ اوپر سے معاف کر دیں اور دل سے نہ معاف کریں ہم دل سے ہی ماف کرتے ہیں فرمایا آپ دل میں بات نہ رکھنا فرمایا اگر میں لوگوں کی بیدمیاں گستاخیاں ہم دلوں میں بغز رکھنے لگ جائیں تو ہمارا دل سے بغز سے بھر جائے پھر اللہ کے محبت سے کیسے یہ دل بھرے گا فرمایا ایک آرازگی آرزی نارازگی ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے وہ نارازگی محبت میں بدل جاتی ہے محبت کرنے لگ جاتا ہے شیخ اس سے تو آج گل کے سالکین کو خطرہ ہوتا ہے. کہ جی یہ جی شیخ نے عالم نے مجھے ڈانٹ دیے پتہ نہیں یہ مستقل ناراض ہو گئے بھئی مستقل ناراض نہیں ہوئے آپ کی کمی کوتا ہی دور کر دی ہے اب آپ ہم پہلے جیسے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو ہم ڈانٹ... نہ ڈانٹیں تو مرضی ہے ہم رات کو دعا کریں یا نہ کریں لیکن جس کو ڈانٹتے ہیں اس کو ضرور دعا کرتے ہیں اللہ رات کو تاکہ اس کی اصلاح کر رہے ہیں بھئی اس, کا شاید دل دکھا ہو لیکن اس کے لیے پھر کو دعا کرتے ہیں تو, تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ایسے ہیرے اور موتی ملتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے خود حیران ہو جاتا ہے کہ جو ہے مجھے کیا کیا, کیا کچھ مل گیا اور سب سے بڑی چیز اس کو جو ملتی ہے وہ دل کا سکون ملتا ہے اللہ ب ذکر اللہ تتمین خبردار اللہ بکر اللہ خبردار بے خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے رزق کے خزانے کس کے پاس اللہ کے پاس عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہوا کے خزانے اللہ کے پاس دھوپ کے, کے, کے خزانے اللہ کے پاس اور سکون کے خزانے اللہ کے پاس اور یہ بھی بات لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جی مریں گے تو جنت میں جائیں گے قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر جنت میں جائیں گے اور جنت الفردوس میں اللہ ہورے دے گا کاریں ہوں بہاریں ہوں گی وہاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا بھئی جو کچھ ملنا ہے بعد میں وہ بھی ملنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اللہ والوں کو اس دنیا میں بھی جنت کے نظارے چکھا دیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نقل عمل کریں اور اللہ سارا ادھار کرتا جائے تیزی جنت ملیں گی ہریں ملیں گی ہم نقد نماز پڑھ رہے ہیں ٹھنڈے حضوص سے تجد میں اٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ نیکی عمل کر رہے ہیں مراقبے کر رہے ہیں اور سارا ادھار نہیں نہیں اس لیے علامہ اقبال نے بڑا عجیب بات کہی ہے شکوے کے اندر کہ عام لوگوں کے جو غریب مسکین عام لوگ ہوتے ہیں وہ دل میں کبھی کبھی سوچتے ہیں میں اتنی دفعہ دعا کی یہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو انہوں نے نا اس شکوک و شبہات کو شکوے میں بیان کی اور اس میں ایک شعر بڑا عجیب کہا کافر کو تو ملے ہور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ ہور اللہ اللہ کہ کافروں کی عورتوں کی چمڑی گوری ہے وہ ابھی بھی ہورے محسوس ہو رہی ہیں اور ہمیں مرنے کے بعد ہورے ملیں گی تو انہوں نے شکوا کیا کافر کو تو ملے ہور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ ہور پھر جواب شکوا اللہ نے ان کے دل میں الکا کیا فالحامہ فجور ہا و تو اس شیر کا انہوں نے شیر میں جواب دیا تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے موسا ہی نہیں اللہ کہ تم وہ ایمان یقین بناؤ اللہ آج بھی تمہیں وہ جنت کے نظارے چکھا دے گا آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو عجیب بات کہیے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو وہ اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اور واقعی اللہ کی مدد آتی ہے میں سرگودا میں بیان کر رہا تھا ان دنوں قابل فال ہو گیا تو کہ میں بیان کرنے لگا اکمان صاحب کہ لوں پہلے اس سوال کا جواب دیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی تو فور اللہ نے میرے دل میں یہ دل کا کر دی ہم ہنسیب تم انتد خل الجنت ولم مسل اللہ خلوم ان قبلے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر پہلے لوگوں کے سے حالات نہیں آئیں گے Premises, vanity, تک رسول اور اس کے ساتھ والے پہلے صحابہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی چاروں طرف گھیرا پڑ گیا اس وقت اللہ نے کیا کہا نصر اللہ قریب خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے تو میں نے کہا صبر کر بے سبر کر سنین، میرا ایمان تازہ ہو جاتا جب روس ٹوٹا تھا تو میرا ایمان ایسے تازہ ہو گیا واہ میرے مولا تو نے تو بدر ہم ہمارا ایمان یقین بدر والوں والا نہیں ہے لیکن بدر تو نے بدر والوں والی بھیج سپر طاقت کو صفر طاقت بنا دیا اور آج بھی ایک پتلا سا بندہ ادھر کھڑا ہو جو سب سے پتلا ادھر بندہ کھڑا ہو باریک اور اس کے اوپر چوالیس بھولو پہلوان چمٹ جائیں ماریں تلواریں اس کو میزائل سارا اس کو مارے مارے وہ پھر بھی نہ مرے تو ان چوالیس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے <laughs> ایسا ہی ہے نا تو بچارے وہ جو طالبان غاروں میں چھپے وہ اس کانگڑی پہلوان کی طرح ہیں تو کچھ بھی نہیں نہتے ہیں اور یہ پوری دنیا کا اسلح مزائل ایٹم بم سب کچھ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ڈر رہے ہیں ان سے اور کہہ رہے ہیں جی ہم سے سلو کر لو اللہ اکبر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ وہ میرے مولا حقا علینا نالینا نظر المومنین اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں مومنوں کی مدد کرنا میرے ذمہ فرض ہے حق ہے میں ضرور مدد کروں گا اللہ نے زلیل کیا کر دیا یہاں افغانستان میں پوری دنیا کو ایٹمی اکٹھی کر لی منافق مسلمان حکمران بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن سبحان اللہ یا اللہ تیری قدرت نحتے لوگوں سے اتنی تو جس کے ساتھ ہو جائے پوری دنیا کی طاقتیں مل تو اس کو ذلیل نہیں کر سکتی اور اگر تو جس کے ساتھ ہو جائے وہ کمزور ہے نہٹتے ہیں ساری دنیا ان سے ڈر رہی اللہ, رہی اللہ رہی اکبر رہی ابھی بھی لوگوں کا ایمان پادہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہم تو مدیثوں میں کھا پی رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں لیکن چل نہ دیوانے اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے قربان ہیں پوری دنیا ان سے ڈر رہی میں ایک دفعہ لیا گیا امام ربانی کے مذاق پہ وہاں سکھ پیچھے لگا دیتے ہیں جاسوس ایک سکھ ملا اس نے سب سے پہلے میرے سے سوال کیا یہ کے کیا ہے تم میں نے گئے یار تمہارا ادھر بیٹھے ہی پیشاب نکل رہا ہے وہ کہاں ہے چھپے ہوئے اور تم ادھر ایسے ڈر رہے ہو جیسے تیرے اوپر حملہ کرنے لگے کیا کون سی قرآن کی لوگوں کے کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیتا ہوں اللہ گافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیتا ہوں کہ وہ ڈرتے ہیں حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے نہ ان کے پاس ایٹم بمب ہے نہ مزاج نہ کچھ بھی نہیں دہتے ہیں جی کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا لیکن اللہ نے دلوں کے اوپر روب ڈال دیا اللہ کو لوب ہے روب ہم روب ڈال دیتے ہیں ہم جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس کا روب لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں محران ہو گیا وا میرے مولا تو واقعی تیری مدد ایسی ہے جی لوگوں کو نظر نہیں آتی لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں اللہ کبیرا تو اس لیے مومنوں کو ہمیشہ اپنے رب کی مدد پہ اعتماد ہونا چاہیے چاروں طرف سے گر جائیں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو پھر بھی ہمیں اپنے رب کی مدد کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے زندوں کو کیا زندہ نہیں کر سکتا اسی لیے ذکر والے جو ہوتے ہیں یہ ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہو اس لیے اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی غنیمت ہے اس لیے مولانا روم نے فرمایا زمانہ صحبت سحبت آ کے بے ریا ایک گھڑی چوبیس منٹ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت یہ شاعر بڑا مبالغہ کرتے ہیں سو سال کی بے ریا مقبول عبادت سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے تو حضرت سلتھانوی نے شیر کو بدل کے پڑھا یک زمانہ صوبت باولیا بہتر لاکھ سالات آتے بے ریا ماشر. کہا حضرت میں تو سو سال کو رو رہا تھا آپ نے لاکھ سال بنا دیے فرمایا دیکھو بھائی شیطان میں تین اہم تھے آبد تھا کہ چپے چپے پہ عبادت آرف تھا اس کو پتہ اللہ جلال کی حالت میں بھی اس سے رحمت دور نہیں ہوتی وہ دعا قبول کر سکتے ہیں اللہ جلال کی حالت میں نکل جا یہاں سے اس نے کہا دعا قبول کر لو میں قیامت تک زندہ ہوں. اللہ نے وہ اس کی شیطان کی شیطان دعا قبول کر دی عابد بھی تھا عارف بھی تھا اور عالم بھی تھا کہ اس کا ملکا بنا ہوا تھا لیکن ظالم ایک عہد نہیں تھی عاشق نہیں تھا اگر عاشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ حکم کیا ہے یہ دیکھتا حکم دے کون با فوراً سلسلہ کب جاتا تو فرمایا عاشق نہیں تھا پھر فرمایا دیکھیں مفتی صاحب حدیث بتا رہی ہے اللہ یشکا جلیس اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا فرمایا جتنی مرضی عبادت کرنے بندے سے بدبختی دور نہیں ہوتی یہ نسبت کا نور یہ عشق و محبت اللہ کے ساتھ یہ ایسی نعمت ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بدبختی دور فرما دوں بھائی جب جی کے زمانے میں ایک نوجوان فوت ہوا دیکھا تو جنت میں گھوم کیا ہوا کہا حضرت ایک دفعہ میں نے آپ کو اللہ کا ملی سمجھ کے اللہ اس محبت کی نظر سے دیکھ لیا جیسے آپ نے حدیث کی المار و آدمی مرنے کے بعد اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت ہوگی اگر نبی سے محبت ہوگی صحابہ سے محبت ہوگی اللہ والوں سے محبت ہوگی آپ ان سے جدا نہیں ہو سکتے تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ بڑی زبردست ہے یہ شارٹ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے ایک دفعہ میرے سے نوجوان نے پوچھا جی میں زیادہ محنت کو جانا نہیں کر سکتا کالج کا نوجوان تھا اس نے انگریزی میں کہا شارٹ کٹ یعنی مختصر ترین راستہ کوئی بتائیں کہ جو جنت پہ جانے والا محنت اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ ہے جی جو اللہ والوں کے ساتھ صوبت پہ بیٹھتے ہیں ان وہ جنت پہ بیٹھ گئے تو ساتھ والا بھی جنت میں پہنچ ایک دفعہ یہ بھی تر گیا اس لیے بعض اوقات اللہ والوں کے اوپر الہام ہوتا ہے ان کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ جو ساتھ ہوتا ہے نا اس کو بھی بیڑا پار ہو جاتا ایسے ہی نہیں صحابہ مر رہے تھے نبی کے پیچھے جانے لڑا رہے تھے حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے کوئی بات تھی اللہ کے نام میں اللہ اللہ کرنے میں اور اس صحبت میں کوئی بات ہوتی ہے جو مصطرب ہے اس کو ادھر التفاط ہے یہ جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو مسترب ہے اس کو ادھر التفاط ہے آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے اللہ اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! جو مسترب ہے اس کو ادھر تفاق ہے آخر خدا کے نام میں کوئی تو بار ہے ایک دفعہ ہمارے حضرت غیر ملک میں اللہ کے نام کی فضائل برکار بتا رہے ہیں اور بعض خوش کے غیر مطلس حسن کے لوگ ہوتے ہیں تو حضرت اللہ کے نام کے فضائل محارف جان کر رہے تھے تو ایک خوش کا اٹھا کہ کیا جی ہر وقت اللہ لاب کرتے رہتے ہیں آپ کو اللہ کے نام کے لاب اور کچھ نہیں آتا گستاخی تھی بیعت بھی تھی اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس سے بات کرنے لگا حضرت نے اچانک اس کے آگے جب اس کے جب نے کینے تو حضرت نے اس کے سامنے سامنے ہاتھ ہاتھ جوڑ دی کہ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب نبی اور سارے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے تو اللہ کے دربار میں بس یہی گواہی دے دینا جو آپ نے گواہی دی ہے کہ یا اللہ اس کو تیرا نام لینے سے فرصت ہی نہیں ایسا چپ کر کے بیٹھا پھر بولا نہیں اللہ کا نام لینا کوئی معمولی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ کا نام لینا بہت بڑی بات ہے اس لیے اللہ ایک ہندو لڑکا تو کیوں مسلمان ہوا اس نے کہا میں نے جین مت وید مت ہندو مت سارے مت مارو کی کتابیں پڑھی انجیل انجیل بھی پڑھی تورات بھی پڑھی پھر کسی نے کہا قرآن بھی پڑھو تو میں نے قرآن پڑھا اور ساری کتابوں کا آپس میں موازنہ کیا تو میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے لکھا ہے اگلے ایڈیشن میں کتاب درست کر دیں گے اس کا مطلب یہ غلط ایڈیشن صحیح آئے گا اور پھر قرآن میں میں نے دیکھا اس میں کوئی نہیں لکھا ہوا کہ اگلا ایڈیشن درست کر دیں گے اس کا مطلب ہر ایڈیشن ہی درست ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ میں نے دیکھی کہ ہر کتاب لکھنے ویسے میں, میں نے کتابیں لکھی ہیں ہم اپنا نام کہیں بار لکھتے ہیں شروع میں نہیں لکھتے کہ بسم اللہ ارغ ہمارا میں اپنے نام سے شروع کروں کوئی لکھ سکتا ہے یا کوئی کہے کہ جی سب تعریفیں میرے لیے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے تو اس نے کہا جب میں نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری آیت الحمدللہ کہ سب کچھ سب تعریفیں اللہ کے لیے کہ لگے میں اللہ کا نام اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں کئی <سلام> <سلام> <سلام> اللہ ہے جو کتاب میں اپنا نام شروع میں لکھ سکتا ہے کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا اللہ اکبر. ہم نے کبھی اس, سے اس انداز سے دیکھا ہی نہیں قرآن بڑی بڑی شان کی بات ہے کہ یہ یہ اللہ اللہ کا نام اللہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ جی ہم اللہ اللہ کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ ہم حکیم حضرت سے بیت ہونے سے پہلے میں حکیم اختر کی صحبت میں آتا جاتا تھا دامت برکا تو ایک بندے نے آ کے کہا حضرت ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو دینی قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو دینی قبول ہوتا ہے کہ نہیں یہ بدگمانی ہے حالانکہ اللہ سے ہمیشہ حسن زن رکھنا چاہیے حسن سن عبادت کا حسن ہوتا ہے تو حضرت نے بڑی عجیب بات کی کہا وہ اللہ کے بندے سنو یہ اللہ کا نام اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جب ایک دفعہ آپ نے اللہ کہا اللہ کو اپنا نام تیرے منہ سے نکلتا ہوا اچھا نکلا قبول کیا دوسری دفعہ تو <تصفح> میں پہلی دفعہ اللہ قبول نہ کرتے پہلی نماز قبول نہ کرتے تو دوسری کی توفیق نہ دیتے اس لیے بدغمانی نہیں کرنا چاہیے جب آپ کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے شکر ادا کریں اللہ, اللہ اللہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے اسی حاج مطالب اللہ مہاجر مکی کے پاس عاشقوں کا گروہ ہے اس لیے میں یہ آپ کو باتیں سنا رہا ہوں تو ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت کو فلانا مرید آپ کا اس کا دل جاری ہوا نہیں بس وہ زبان سے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں تو نے حضرت تیرے سے تو اچھا ہے اس کی زبان تو چلو جسم کا ایک حصہ تو اللہ اللہ کر رہے اس کی زبان اللہ اللہ کر رہی ہے اور تیری زبان چولیاں کر رہی ہے <laughs> کچھ تو ہوش کر تو اس لیے بھائی زبان اللہ اللہ کرے استغفار کرے انشاءاللہ شاء اللہ مراقبے کی کثرت کریں یہ دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا آپ بیٹھ کر دکھائیں اللہ کو جیسے آشق دروازے پہ بیٹھا ہے بس بیٹھا ہے آپ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سب رہی ہے اور میں تو اللہ کے رحمت کے انتظار میں بیٹھ ہوں انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے آگے کچھ نظر آئے کچھ نہ آئے یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے ہمارا کام میں بیٹھ کر دکھانا ہم وہ بیٹھ کر دکھائیں ہاں جب مراقبے میں دل نہیں لگتا تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے برتن برتن کو پہلے صاف کرنا چاہیے پھر اس میں دودھ آب زمزم کچھ ڈالنا چاہیے گندے برتن میں نہ کوئی دودھ ڈالتا ہے نہ کوئی آب زمزم ڈالتا ہے تو آپ دل کو اس تفاق کے ذریعے پہلے صاف کر لیں انشاءاللہ پھر تلاوت تھوڑی سی کر لیں کیونکہ چمڑا نرم ہو جائے تو دل بھی نرم ہو جاتا ہے جی؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ پورا کام کرتے ہیں تو جلود ہو جائے تو لینے قلوب بھی ہو جاتا ہے تو فرمایا آپ استفار کر لیں تلاوت کر لیں پھر مراقبے میں جائیں بیٹھے رہیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے دل کو بھی نرم فرما دے گا تو بعض سال کی انگیزی ذکر کر رہے ہیں اتنے عرصے سے کچھ ہو نہیں رہا ہمارے خواجہ فضل علی قریشی کے پاس ایک بندہ آیا انجینئر صاحب تھے ان کے پاس گرمی کی گرمی گزارتے تھے کہا حضرت ان کو تو مراقبے کیا نظر آتا ہے سال کی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا بھیا بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ان کو کچھ نظر نہیں آتا تو حضر نے پوچھا تکبیر الا کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اس نے کہا ہو رہی ہے کہا اچھا سنتوں کا اہتمام ہو رہا کہاں ہو رہا ہے پڑھتے ہیں کہاں ہاں تحجت پڑھتے ہیں تو حضرت فرما اب میں تمہیں اڑنا سکھاؤں <laughs> بھائی نماز بھی ہو رہی ہے ذکر بھی ہو رہا ہے تہجد بھی ہو رہی ہے اب میں آپ کو اڑنا سکھاؤں نہیں <laughs> اتنا کچھ ہو رہا ہے تمہیں اس کا شکر ادا کرو تو آج سالت نہ کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو رہا آپ اپنی مر مرضی کی ترقی چاہتے ہیں بھائی جب شیخ کہہ رہے ہیں تمہیں ذکر شکر میں ترقی ہو رہی ہے نماز میں ترقی ہو رہی ہے سب چیزوں میں ترقی ہو رہی ہے تو ترقی مان لو ہو رہی ہے اب آپ کو کیا اڑنا سیکھا <سؤال> اس لیے حضرت امام حسن بصری سے کے پاس آیا کوئی فرمایا کہ حضرت فلانا بندہ اس کو کرامت ہے وہ اڑتا ہے فرمایا کوئی کمال نہیں ہے پرندے بھی اڑتے ہیں کیا فلانا بندہ دیا پہ تیرتا ہے فرمایا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے مچھلیاں بھی تیرتی ہیں فرمایا کیا کمال ہے فرمایا اتباع سنت پر پابندی کرنا یہ کمال کسی نے کہا میرا شیخ بڑا کامل اس نے کہا کہاں کامل کہا کرامت اس کی کوئی نہیں ہے وہ سنت پر عمل کرتا ہے ہر سنت ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے جو ایک سنت پہ عمل کر لیتا ہے اس کو ہزار کرامتوں سے بڑی چیز نصیب ہو جاتی ہے آہ آہ اس لیے فرمایا گیا آل استقامت و فوق الفا کراما استقامت کے ساتھ سنت پہ عمل کرنا یہ ہزار کرامتوں سے بھی بڑھ کر ہے اس لیے ہم استقامت کے ساتھ ذکر فکر پر اچھی مجلس میں لگے رہے لگے رہے, لگے رہے ان رہیں گے لگے رہیں گے اللہ اپنے فرما دے گا میں میں نے کتاب پڑھا کہ قیامت والے دن نامہ امال بال لوگوں سے پیش ہوں گے فرشتے کہیں گے یا اللہ انہوں نے تو توبہ کر کے بعد میں توڑ, توڑ دی پھر توڑ دی پھر توڑ دی اللہ تعالیٰ چپ کرو ان کا اور میرا معاملہ ہے اور ان کو سہولت ہو جائے گی کہ یا اللہ انہوں نے اتنی دفعہ توبہ توڑی کہا ہے دیکھو سنو یہ توبہ کرتے تھے دل سے پھر انسان سے بھول جاتے تھے پھر توڑ لیتے تھے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بچہ آ رہا ہے باپ کے پاس گنہدار بندے تھے میری طرف آتے تھے شیطان اور نفس ان کو توبہ توڑوا دیتے تھے کہ پھر توبہ کرتے تھے پھر ٹوٹ جاتی تھی پھر توبہ کرتے تھے پھر ٹوٹ جاتی تھی ان کے بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے میں اس لیے کسی نے کہا صبح توبہ ہے شام توبہ ہے میرے لبے توبہ ہے है اثر ہے یا بے اثر تو جان؟ اپنے کرنے کا کام توبہ بار بار توبہ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک جاتے اس لیے کسی نے کہا توبہ کا بار بار ٹوٹنا توبہ کے بالکل چھوٹنے سے بہتر ہے شیطان نے بالکل توبہ چھوڑ دیا ہے تو وہ شیتان بن گیا ہے وہ آپ کو بھی بالکل صبح کام کو پڑھا جائے اس کو بھولا نہیں کہتے تو اس لیے بار بار توبہ کرتے رہے بار بار توبہ کرتے رہے اور خصوصا رونے والی شکل بنا کے توبہ کر لے لکھا ہو فتبا کو رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لو اس میں کہ اللہ کو ترس آ جاتا ہے اللہ اکبر جیسے ایک ماں ہزاروں خامیاں ہیں ماں میں لیکن بچہ شرارت کر رہے ماں نے ایسے تھپڑ دکھا تو میں مارتی ہوں وہ رونے والی شکل بنا لیتا لی کیا ہے ماں کے اندر پھر بھی اس نے بچے کی رونے والی شکل دیکھ کے اس کو تھپڑ نہیں مارا اللہ تو ایک ماں سے ستر گنا زیادہ پیار کرتا ہے بندوں سے جب ہم رونے والی شکل بنا کے دعا مانگے کیا اللہ ہماری رونے والی شکل پہ ترس نہیں کھائے گا اس لیے کسی نے کہا رونے جیسا منہ بنا لو اگر ہے آنسو خفا اگر آنسو نہیں نکلتے رونے والی شکل بنا لو رونے کو تو کا بہانا چاہیے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری رونے والی شکلوں پہ رہن پھالے اب ہم رونے والی شکل بنا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما لے اور اس مجلس کو قبول فرما لے جو کچھ کہا سنا گیا اخلاص کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں سنت میں رسید فرما لے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے جاری فرما لے ہمیں ہر حال میں اپنا دیوانہ مستانہ اور مرد محمد بنا لے کہہ رہا ہوں جنون میں کیا, کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرانہ آئے سدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے الحمد للہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى شر فنا ظلمنا من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي فعفر إنه هو الغفوره ربنا ات میم لا نورنا ونا ان کا کلک د بنا بنا من یا اللہ ہم سب کے چھوٹا بڑے سویرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ذلتو اللہ سے بچا یا اللہ ہی سامین یہ بچے دور دور تک داغت بن کے بیکاری بن کے بیٹھے معاف فرما یا اللہ سب تیرے نام کی محبت میں یہاں سے بھی محبت نہیں ملے گی تو کہاں سب؟ یا اللہ تو مندر سے نکل کے جہنم میں چلا گیا اس پر کوئی افسوس کوئی مسجد سے نکل کے میں چلا گیا محبت والے کو اپنا محبت اللہ کے سب کو اپنا قرب یا اللہ کوئی کچھ مانتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے اللہ ہم تو سے تیری محبت کو مانگتے تم ہمارے دل میں آ جا دل میں سما جا دل پہ چھا جا اللہ اپنے قرآن کا جنون اور محبت عطا فرما اپنے پیارے نبی کی محبت عطا فرما اللہ اپنی محبت نصیب فرما اللہ تیرے لیے جمع ہوئے اللہ تیرے گھر میں جمع ہوئے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں دشمن بھی چلا جائے وہ بھی اس کو پانی پوچھ لیتا ہے روٹی پوچھ لیتا ہے یا اللہ سب سے بڑا کریم ہے یا اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے اللہ ہم سب معافی چاہتے ہیں اور گناہوں سے بخش چاہتے ہیں کلمے میں موت چاہتے ہیں اور تیری محبت و معرفت چاہتے ہیں یا اللہ نصیب فرما یا <تصفح> اللہ اس ذکر کے حلقے کو قائم و دائم فرما اس کو دن ترقی نصیب فرما یا <تصفح> اللہ یہاں کے مشہق علماء مفتیوں سب کے اوپر خصوصی فضل فرما جتنے شہر میں مسجد مدرسے ہیں سب پر فضل فرما جتنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو برکت اور ان کی حفاظت فرما یا اللہ جو جس حیثیت سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما یا اللہ تاحت سارے کافر سارے کٹے ہو کے آ گئے یا اللہ اللہ نے خوب بلند فرمایا ہے نصر المؤمنين یا اللہ ہماری مدد فرما کہ اللہ ہمیں کافروں کے سامنے سر فرما فرمادے یا اللہ تو کی تیری مدد سے سب کچھ ہو رہا یا اللہ ہمیں اور زیادہ دامن قدم میں سکھنے وقت اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما علماء کرام کی حفاظت فرما یا اللہ جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل فرما کیا اللہ تم نے خود فرمایا والدینا مزید کیا اللہ میں مزید ایسا کچھ دوں گا جو تمہارے وہم و بمان میں بھی نہیں ہوگا کیا اللہ ہمیں اس میں سے حصہ نصیب فرما یا اللہ یا اللہ معت آئے کلمہ نصیب فرما ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے جو بھی والدین عزیز رشتہ دار جس کے بھی فوت ہو گئے سب کے رشتہ داروں کو معاف فرما قبروں کو جنت کا باغ بنا دے کیا اللہ ہم تیری ناراضگی نہیں برداشت کر سکتے کیا اللہ کبھی ہم سے ناراض نہ غلام باطنی بیماریوں, سے, بھی باطنی بیماریوں سے, بھی جتنی محبت سے شوق سے ان دوستوں نے بلایا اور ممبر خالی کر کے بٹا اس محبت کے سن کے ہم سب کو جنت میں اکٹھا پا رہے ہیں محبت کے سن جنت میں اللہ اگر ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے یا اللہ تو تو قریم ہے بغیر مانگے دینے والا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت سے فرما دے اللہ جو مشق دعائیں کرتے ہیں اس میں ہمارا حصہ فرما یا اللہ حا یا اللہ جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما دے کیا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا سلیقہ نہیں آتا یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے اور یہ اللہ جب آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں ہم سب کے اللہ بر دل پہ